ساتے ہیں بالکل آگے آ جائیں گے آپ پہلی دفعہ نہیں آئے ہیں جی آپ آگے آ جائیں کس وقت کی کس وقت آئے گی جی بجے گی بجے کی بات کھڑکیاں کھول رہی کیا ضرورت پڑ اس کی کیا ضرورت پیش آئی کس سے مل جائے گا اس کی ضرورت پیش آئی گی آج میں آج کل تو بہت سنکھیا بند ہو گئی ہیں اس کو نہیں چلا کرتے کوئی فائدہ اس کو ہو رہا ہے کوئی فائدہ ہو رہا ہے سر آواز کو آج راستہ کھل گیا ہاں جی اچھا نہ آپ ٹنل ٹنل سے ہو کر آئے ابھی نہیں کھلی اچھا مکمل ہو گئی ہے خوج گئی اور پھر بعد مشکب کافی کام کرنا پڑتا ہے خود جانے کے بعد بھی کافی کام ہوتا ہے آپ کو آواز آ رہی ہے جی تو پھر آپ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس سے بھی دور ہو گیا پہلے آپ کو آواز آ رہی ہے جی. بل دفوانے والا آدمی ہے ایسے ہی بیٹھا رہے گا باز ہوتی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> صلی اللہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ہر ایک آدمی کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی چاہنے کے لیے ترتیب اختیار کرتا ہے اس میں ترتیب اختیار کرنے میں ایک تو ہے ان لوگوں کی ترتیب کی جو ایمان سے اللہ کے تعلق سے فارغ اور خالی ہیں ایمان اور اللہ خلق سے اور کے الگ سے فارغ ہیں خالی ہیں وہ تو کلی طور پر اسباب پر دار و مدار کرنے والے ہیں عیسائیت ہے یہ ہے چاہے باتوں کے لیے تو مذہب ہے باقی زندگی میں وہ آزاد ہیں جیسے چاہیں جو کریں اور کوئی ان کے لیے رابطہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے بس کامیابی وسائل میں ہے وسائل کو حاصل کرو جیسے حاصل کر سکتے ہو وسائل مارو دولوزہ کلفی زمینیں جائیدادیں دنیا کی چیزیں دنیا کے ساد سامان یہ جو ہے کامیابی ہے اور بس اس کو حاصل کرو بڑے بڑے مغربی فلاسفروں کی بہت بارش پرانا کتابیں جن کا ساری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے ان کو پڑھنے کے بعد تجزیہ کرتے ہوئے ان کا آخری نتیجہ میں نکالتا ہوں تو اس میں یہ نکلتا ہے کہ ہماری اس دانش فری کو حاصل کرو کیوں اس کے نتیجے میں آپ کو بہت زیادہ مال حاصل ہو جائے گا بہت زیادہ شہرت حاصل ہو جائے گی اس کو آپ جب نچوڑتے ہیں سب کو نا کہ آخر میں کہ کیا نا کیا چاہتا ہے اس کا رب الباب اور آخری اس کا مقصود منتہا کیا ہے اس میں کہ اس کو حاصل کرنے کو کہہ رہا ہے تو سارا دو لفظ میں خلاصہ نکل ہے کہ دولت اور شورت اور دبے الفاظ میں دبی جب یہ دو چیز چیزیں کسی حصل ہو گئی تو ان کو تیسری چیز حاصل ہو جائے گی جو انسان پڑا ہوا ہے اصل ہو جائے گی جی شاہ بات کر کے پتہ نہیں آگے کسی اور دلشور سے پوچھیں جی. جیسے دولت والے شہرت والوں گرم کم ہوا گڑبڑ تو رب الفاظ میں سارا مغرب جائے یہ دو بت تو پہلے ہو گیا نا دولت شرط دو بت اس کے یہ ہیں تیسرا بت عورت کیا بات کو چار وقت ماں بدل سے دعا خبر آ گئی تو تیسرا بت یہ ہے ان کی ساری تعلیمات سارے فلسفے سارے دنشوریاں ان کو چھوڑے آپ نے تو تین بتوں کے آگے سیدھا رہے سے ہی برائے تھے جس بات کو گھر میں رکھنا سفوں کے سفے چپٹوں کے چیپٹر گزر کا جواب کو نہ چھوڑیں گے اور ان تین بتوں کے گر گھوم رہے ہوں ان تک کیسے پہنچ کیسے رسائی ہو جائے اور یہ جو ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سخت تقابل پیدا کرتی ہیں سخت کمپیٹیشن پیدا کرتی ہیں کیونکہ ان کو مساوی تقسیم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے ستر سال تک کمیونسٹ نظام جو ہے روس پر چھایا رہا اور اپنے دور سے انہوں نے چلایا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے بہندہ کچھ تو خون کیا کمیونسٹوں نے مسلمان اور ہمار کو ساتھ ملایا کم انقلاب بتانا چاہتے ہیں انتظار کے خلاف ہمارا ساتھ دو تاکہ ظلم کا نظام ختم ہو اے ساتھ اللہ ان کے ساتھ لڑے اور ان سے زیادہ جذبے سے لڑے ذرا جا جانے کے لگی اور جو انقلاب آئے سب سے پہلے ان پہلے ان کی گھرنے میں رڑی اس لیے کھا کر تو دینی تاریخیں کبھی بھی کسی ادارے کسی جنسے کے ساتھ ہو کبھی نہ چلانا چلا کے چلانی میں اور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی شورا کے ماتحتوں ہو کر چلائے ڈاکٹر فرید صاحب آ جائے نہیں آیا اور کہ ہمارے تبلیغی بزرگ جو ہیں وہ آج بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے برکہ چلے لگانے والے بزرگ بیٹھے ہیں آج کوئی نہیں بیٹھے ہوئے یہ صاحب تیس سال مجھ سے تیس سال مجھ سے اگر مولانا شرف مطلب پینتیس سال پہلے فرمایا تھا کہ فلانا آدمی جو ہے یہ بغیر شورا کے چل رہا ہے اور کسی وقت سے اس سے خطرہ ہے وہ خطرہ دو سال پہلے ہوا وہ دیکھا آپ نے وہ خطرہ ہاں جی؟ اس کے بارے میں مجھے پینتیس سال پہلے بتایا تھا کہ بغیر شورا کے چل رہا ہے اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اپنی شورا کے تحت ہو کریں جو آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہوں خیر اس کے پاس کچھ مسائل بھی کرنا ہوں ہمارے عجیب نظلح ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جس پر ہجرت کر کے گئے ہیں اس آدمی جا رہا ہے مذاکرات جلدی پہنچ ہمارے عجیت صاحب رحمد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ جب 18 سبن کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے اس کو کش کر دیا ہجرت کرنا پڑی انہیں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے مکہ مکرمہ چلے گئے کہتے وہاں میں گیا اس حال میں کہ کسی کے ساتھ کوئی تعارف نہیں ہے جان وہاں پہنچائی اور دو ہفتے مسلسل ایسے گزرے کہ آپ زمزم کا پانی پینے کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں ملا اتنے بھی وسائل نہیں اتنے بھی وسائل نہیں کھانے کو کچھ مل رہا ظاہر جو وہاں سے پہلے ہے کوئی یا کابر زبان کو پہچاننے والے لوگ جیسے کسی نہ کسی کا تارک ہوا تو مختلف قسم کی پیشکشیں لوگ کرتے رہے کسی کو قبول نہیں کیے اگر بہت تکلیف ہوئی تو میں گیا اور میں نے بیت اللہ شریف کا اخلاق منصمتم پر پکڑا اور اللہ کے حضور گڑگڑایا اور دعائیں مانگی دعائیں مانگی ایک تو یہ کہ اپنے کو چھوڑا یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے سلسلے پر مالی مشکلات نہ آئے اور دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ میرے سلسلے والوں کو بار بار یہاں پر حد. بیت اللہ شریف آنے کی توفیق عادت ملے اور تیس طرح کہ یا اللہ سلسلے میں آنے والوں کا خاتمہ ایمان پڑا تین دعائیں اللہ نے قبول فرما دی ہماری طرح ٹوٹے پھوٹے گسے پٹے لوگ بھی رسل رہے ہیں اور اللہ کی شان کے کبھی کوئی مالی پریشانی نہیں آتی علی صاحب کے جواب اس ایسے وہ آدمی کے پاس اتنے وہ سائل نہیں ہیں کہ اپنے پیٹ میں روٹی کا ڈال سکے اور آج ہے تو جو بند کے مدرسے سے شروع کریں اور وہ کینیڈا تک مانٹریال تک جتنے ہمارے مدرسے ہیں اور امریکہ تک جتنے مدرسے سارے کے سارے حاجی صاحب کے لوگوں کے اتنا پھیلا ہے دنیاداروں کا تو یہ کہ وسائل یہ ہے یہ, یہ وسائل مسائل کا حل ہے اور وسائل کا حصول ہو وسائل مسائل کا حل ہے اور وسائل کا حصول بس اسی کے لیے چلتا ہے ہمیشہ نکلیں پڑھتے سے تو زمانے میں یہ بڑا رواج تھا طلبا کو لے جا کر فلم میں دکھانا باقی چیزیں تو نہیں ہوتی خصولیات رواج کل آ گئی روز کا نکالے کہ طلبا پر میں ایک فلم دکھائی لے جا کر سمجھدار لوگ یہ تجیح کرتے ہیں کون کون آدمی کس کی کیا کہتا سر اس کا کس نے لیا فلم کہہ رہا ہے نا. تو پرانی لڑکے کے اٹھنے بیٹھنے چلنے تھرنے کو تم نے دیکھا ڈانس نے کب چلانے اور دوسرا کیا ہے دوسرا کیا کہتے ہیں وہ فلانا آدمی جو غزل پڑ رہا تھا اس سے بڑا سوچو گداس تھا اور تیسرا سے طالب نے سوال کیا اس نے خیال نہیں کہ ظلم کرے گا بدل باپ لوگوں میں ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے اس کے بداؤثر لیا خیر اس میں ایک طالب علم نے بتایا اس نے کہا کہ تماشیا میں دکھانے کے لیے لے گئے اس طریقے سے نہیں ہوتے پھر کو چلانے والے ایک وہ جو مالک ہے اس کا تو اس, اس کی وہ کھیل بنائے اس کی دو لڑکیاں ناچتی تھیں اور ناچنے کے بعد پھر وہ لوگوں کو شکار کر لیتی تھی نومر خوانین وغیرہ بیٹھے ہوئے تبدیو ہوتے ہیں رنگ روگوں کو دیکھ کر شکار ہو جاتے تھے اور اپن سے پیسے گھسیٹتے گھسیٹتے وہ آدمی آخر ان کو یہاں تک لے آتا تھا کہ اس اسی کے ادارے میں وہ بطور مزدور کے کام کرتے تھے تو اس کو شام کو اس کا کیا کھیلا صاحب آپ کی دو بیٹیاں ہیں اور ناچتی ہیں اور اتنا پیسہ کماتی میرے چار ہوتی ہیں تھرک اتنا کما ہوتا کیونکہ ہاں ہاں ہاں یہ انسان کا معیار اس کا پیسہ مقصد بنتا ہے تو اس کے اصول قواعد اور قدرے ویلیوز کوش بھی نہیں رہتی بس کیسے سے مسئلہ ہوتا وسائل مسائل کا حال ہے مسئلہ کی بات ہے مسائل مسائل کے حال ہیں لہذا ان کو حاصل کرو بیٹھی دیوی بیٹھ کر حاصل ہو جائے کو حاصل کرو دوسرا آدمی تو یہ جو ہے یعنی اس کا تو اس کو مساوی تقسیم نہیں کیا جا سکتا روس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا ستر سال مساوی تقسیم کرنے کا تجربہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ آخر وہ تجربہ دڑام سے گرا دڑام سے گرا اور گرنے کے بعد پاش پاش ہوا کامیاب ہوا اور وہ اس لیے گلا ناکامیاب کو اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے اتنا بوجھ بن گیا تھا یہ وسائل مسائل کا ہیں اور وسائل کی مساوی تقسیم ہو سارا کمیونزم کیا دو جملے سے نہیں? مسائل وسائل مسائل کے حل ہیں، وسائل کی مساوی تقسیم ہو اتنا بوجھ بن گیا مختب رکھو ایک تم لپیٹ ہے جوڑ شو نہیں، تو لے نہ شو۔ اتنا بوجھ بنا تھا کہ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے اس لیے گرایا اس کو بھائی میرے وسائل تو مسائل کا حل ہے ہی نہیں مسائل کے حل کا ذریعہ ہے حل نہیں ہے مسائل ہاتھ میں آئے آدمی استعمال کرے مسئلے کا حل نکلے نکلے نہ نکلے نہ نکلے آپ کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر سفیر صاحب کہتے ہیں میں نے دوائی لکھ کر دی آدمی کو کون سی لکھ کر دیجیے تو تھائیسین لے کر آیا ہاں کون سی ہاں الٹی دوائی دی کہ جواب آگ بجانے کے صاحب نے اور آگے دوائی والے نے اس کو آگ ج... آگ جلانے کے لیے دوائی دیتی اور مریض کو دو ہفتے میں چڑیا بنا دی اتنا کمزور کر دیا تو یہ جو جس چیز پر نقصان چل رہا ہے یہ اس طرح کی ترتیب ہے وسائل کو لے کر وسائل کو حل کرنا اور وسائل کو باہر سورج بھر طریقہ حل کرنا اس کو جو لے کر انسان چل اللہ ہے تو یہ جو ہے یعنی یہ وہ ترتیب ہے کہ جو آگ بجھانے کی جگہ آگ جلانے کی ترتیب اس کو پاس کے پاس آئی اور وہ اللہ تبارک نے تو بصیرت روشنی بصیرت اور ہنوائی یہ تو امیال ہے مسلاد اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر, پر, پر, پر بھیجی ہے اللہ تبارک اور میال کے ذریعے سے زمین پر بھیجی ہے اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے تھوڑی اسی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے یہاں کے مال و اسباب ہاتھ میں آ جائیں اور ان کو جو ہے تھوڑا تھوڑا وقت سبال کر کے گزر جائے یہ چل رہا ہر کسی کو دیتا ہے لیکن کامیابی حقیقی اللہ تعبادیا علیہ مسلام کی رہنمائی کے بغیر نہیں دیتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ علیہ مسلام کے طریقے پر چلنے والے ہوئے ان کے پاس مال ہوا تب کامیاب ہوں گے نہ ہوا تب کامیاب ہوں گے. عہدے کرسیاں جائیداد زمینیں یہ زمین آسمان کے وسائل ہوئے اس کے وسائل ہوئے تب بھی کامیاب ہوں گے نہ ہوئے تب بھی کامیاب ہوں گے کامیابی بہارہ دن کی ہے ہی ہے وہ ان کو ملنی ہی ملنی ہے اللہ نے ضرور دینی ہے خواہ وسائل کے ساتھ دے اور وسائل کے بغیر دے اس کو اللہ کے دینان کی, کی نیند سلامہ خواہ جھونپڑے میں اس کو سلائے یا تخت شاہی پر سلائے اور جس کو مال و ضرورت کو جمع کیا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ مالو ضرورت وسائل اور بڑے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن بستر لیٹنے کے بعد ان کو میں سکون کی نہیں دے دوں کو کوئی وادن نہیں بڑا وہ بستر پر تڑپ رہا تھا سارے وہ سائل آرام راحت کے ہیں لڑپ رہا ہے پر ہمارے بزرگ والے تھے مدن اسلم صاحب بڑے فقیر مرشدان رائگن کے اجتماع بیان کیا کرتے تھے انہوں نے بیان میں سنایا کہ کراچی کے ایک سیٹ نے رات کے دو بجے دوسرے کو ٹیلیفون کیا اسے کہا کہ جاگ رہے اس نے کہا جاگ رہا ہوں نیند نہیں آ رہی اس نے کہا فلانی گولی کھا اس نے کھا لی ہے دوسری وہ بھی کھائیے کیا اس نے کہا نیند نہیں آتی اب کیا کریں تو جب گاڑی نکالو کہ پر جائیں وہاں چلیں پھریں باتیں کریں بیٹھے نیند تو ایسی بھی نہیں آتی کیا کریں کہ مالو ہو لو کہ دے دے بنگلہ کنڈیشن بھی تجھے دے دے اور نیند بھی تجھے دے رہے سر تو مساوی تقسیم نہ وہی نہیں یہ نیند یہ نیند غلط ہے بارہ اس مزدور کے لیے رکھی ہوئی ہے جو تھکا تھکایا جن کو پتھر کوٹ کر آیا ہے سوکھی اس کو روٹی ملی ہے پانی جس کے بعد میں بجلی ہے نہ پنکھا ہے تو اس کے لیے رکھی ذرا اس کو ملے گی بغیر وسائل کی ملیں گی یہ کہانی آپ کو میں سناتا نا بادشاہ گزر رہا تھا لشکر کے ساتھ ایک کسان نے ہل چلایا تھک تھکا کر اس نے روٹی سکھی روٹی کھا کر لسی کے کٹورے پی کر ایسا لمبی چاند کر سویا خور خور کر رہا ہے. خالی زمین پر تو بادشاہ جب نے وزیر سے کہا کہ اس کی طرح اگر مجھے نیند نہ آئے تو تیرا سر قلم تیری خیر نہیں ہے تو وزیر صاحبان جو ہوتے تھے ان کو, کو سر سکھا ہوا تھا کہ کسی چیز میں مہرت مانگ لو تو بس چل جاتی ہے فوری جو ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور نے کہا ایک مہینے کے, کے جان کی امان پاؤں تو ایک مہینے کے مولت مجھے عطا کی جائے ہم نے کہا گے ایک مہینے کے مولت تو اس کسان کو وہاں سے لے کر آ دربار دربار کو جب لے آیا تو چند دن تو اس لمبی تان کے خرخر کیا سویا کھایا پیا تو آج میں ساتھیوں کو لطیفہ سنا رہا تھا کہ ہمارے مولانا صاحب کو جو پہلے ملازم بھرتی ہوتا تھا نا ایک ایک پلیٹ مٹھائی کھایا کرتا تھا. لوگ کے دل کو دیکھا پلیٹ مٹھائی کھا رہا ہے یہ فکر نہ کریں چند مہینہ اتر آپ یہ بھی آپ کس طرح نہیں سکھایا کرے کرے مہینہ گزرتا تھا نا. وہی پھر مٹھائی کیسے دیکھتے ہوئے اتنی سی لیتا کھایا پیا خوب اس پہ تھکاؤ یہ اس کی پھر اس کو جب واش آیا تو دربار کو اس نے دیکھا پھر پتا چلا کہ بادشاہ ہے اس کی مملکت ہے پھر پاس دوسرے بادشاہ ہے ان کی مملکت ہے اس کا بھی لشکر ہے اس کا بھی لشکر ہے اس کے معاملات سمجھنے لگ گیا دربار کے اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے میں جیسے بادشاہ سلامت کی نیند نہیں ایسے کسان کی نیند نہیں دہلوں سے رات کو پریٹ کر رہے ہیں تو وزیر صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو سویا ہوا تھا اس ماحول کی اس ماحول کا تحفہ تھا اس ماحول کا تحفہ یہ تھا جو اس بنا ہوا تھا آپ کے ماحول کا یہ توحفہ جو اس کا حال ہو گیا ہے جو آپ کا حال ہے جو اس کا حال ہے آپ کے ماحول کا یہ تحفہ ہے میں تو لبا کے ڈاکٹر صاحب خوب میرا نیند نہیں آتی ہے پڑھائی میں نہیں لگتا ہے اور نیند نہیں آتی یا اللہ سارا دن آپ کس کس ماحول میں رہے کیا کیا دیکھا کیا کیا سنا کن کسی ودیارتوں سے گزرے وہ سارے دن کا آپ نے امبار اپنے قلب پر ڈالا واشت کا اور پریشانی کا اور اس کے نتیجے میں آپ رات کو جو ہے تو آرام کی نیند اثر کرنا چاہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے وہ سال میں ایک دفعہ کہانی سنایا کرتے ہیں نا اس والا بلا والا کہانی ہے اچھا چاچا بک کا بولا یاد سنا تو آج نئے بہت سر لوگ ہیں کہانی کو ترکنا تھا یہ ہمارا تو بڑا سخت پریشانی علاقہ ہے نا برف ہوتی تھیں رات کو سردی ہوتی تھی راتیں بہت لمبی آدمی باہر نکل نہیں سکتا پانچ بجے آدمی کو اندر ہونا پڑتا تھا اور صبح ہے تو نو ساڑھے نو بجے تک اسکول لگتے تھے ساڑھے نو بجے اس سے پہلے تو نکلتے بچے تو اس میں بڑے بوڑھوں کو کہانیاں سنا کر بچوں کو کچھ پلانا ہوتا تھا تو ہماری دادی صاحبہ نے کہانی سنائی ہے میرے اس نے کہا کہ وہاں تھوڑا سا بلا بلا کہ ایسی عورتیں لمبے اس کے بال ہیں اتنے اس کے دانت ہیں ایسے اس کے پنجے ہیں بس نکلے بچے رات کو میں یا کسی دوپہر کو بس پکڑے گی جب بڑے بڑھ رہے ہو ان کے کام کی کہانی تھی انہوں نے کہا کہ ایک طرح ہماری طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے آگ جلائی ہوئی سی رات کو اور بلا آ گئی وہ بیٹھ وہ بھی ان کے ساتھ تو کہتے ہیں بھلا کہ تو یہ وہ خصوصیت ہے وہ نقل اتارتی ہے نقل اتارتی ہے تو اتنے میں ایک آدمی کو خارش آئی اس نے جو ایک لکڑی ایک طرف سے جلتی ہے نا ایک طرف سے نہیں جل رہی ہوتی ہے جدی ہوئی لکڑی جو پوری دن جدی اس کو کیا کہتے ہیں پوچھتے ہیں سر کہتے ہیں جی شکر ہے کہتے ہیں گاؤں میں دیکھ کے باقی مجھے تو پتا سارے گیس والے تو کہت اس کو خارج ہی اس نے لکڑی لے کر اپنی پیٹھ کو اس طرح وہ کیا اس نے جی خارج کی اور لکڑی کو پھر رکھ دیا جن لکی دی چاہے بلا خود دیکھا دیا کون کون بلا تھا تو رے دیکھا ہے کون آ گیا جب بلا نے اس کا تیکھا کیا اس کی نقل اتاری تو اس نے لکڑی جو اٹھائی نے اس کو خیال نہیں ہو کہ کس طرف سے اپنے آپ کو خارج نے کس طرف سے کی تو اسے جلدی طرف سے اپنی خارج شروع کر دی کھانا شروع کر اس کو بالوں میں آگ لگ دی بلا تو جب اس کو آگ لگی تو وہ دوڑی بار کو دوڑی تو ہوا لگی آگ اور تیز ہوئی جب آگ اس کو خوب لگی تیز ہوئی تو اس کو کسی نے گھا کہ داچا اکڑا میں تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا میں چا اکڑا نہ پخ پلا میں داچا اکڑا جی ماں پخ بے میں گیلا مکولا یہ تو کس نے کیا تمہارے ساتھ نہیں کہ میں نے خود کیا اس نے کہا جب تھی نے خود کیا تو پھر دوسروں کو گلہ نہ گلانا دو. دوسروں کو گلہ نہ دو تو یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم پر جو بات بھگت رہی ہے یہ وہ غلط ترتیبیں ہیں وہ غلط سوچ غلط اپروچ غلط سوچ غلط اپروچ ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے اور اختیار کرنے کے بعد ہم نے اپنے لیے کانٹے بوئے ہیں اور جب کانٹے چارا تھوڑا بو کر آدمی چھ مہینوں میں چلنا شروع کرے تو اس کا خیال ہوگا میں ریشم پر چلوں گا اور میں جو ہے تو سرکشارہ شارا یا سب پر چلوں گا تو یہ تو نہیں ہوگا کانٹوں میں چلے گا اور چپیں گے دکھے گا خون بہے گا ساری باتیں ہوں گی تو آج انسانوں کا یہ حال ہے اور اس پرسک حل جو ہے وہ اس ترتیب میں ہے ہی نہیں اس کو میں اور تو لے کر چل رہے ہیں اور جس کے ذریعے سب مسائل حل کرنا چاہتا ہوں اس میں ہے ہی نہیں <تصفح> وہ تو اسی ترتیب کو لینا پڑے گا جو میال ہے مسلط اسلام نے لا کر چھوڑی انسانوں کے لیے اس کو کامیاب کر کے ہار پیغمبر نے دکھایا ہے انہوں نے باقی آج بنی سہیل کو خراب کرتی ہوئے کہتی ہے نا تو جال لکی کو جال لحیق ملوکھا آج کوئی پڑھے نہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو میں ایسے احسانات کو کہ میں نے پیدا پیدا کیا تمہارے اندر امبیال ہے مصلا السلام اور میں نے پیدا کیا تمہارے اندر امبیال ہے علیہ السلام کی تعلیمات آئی چلی پھیلی اس اسے نتیجہ میں بڑی بڑی مملکت ہے تم نے تمہیں عطا کی اور جالحیق کو ملوکا بڑے بڑے بادشاہ تمہارے اندر پیدا ہوئے وہ سارے ان کے بادشاہی نظام اور اس کے نتیجے میں جتنے آئی رات فوائد سب کا حصول کا کو نہ بعد سے ایک جملے میں ایک لفظ میں بڑے بڑے مضامین کو گھیرتا ہے جس کو سب کے سب لکھے جاتے ہیں یا لذیق ضالوزی کو ملو کا اور اتنے تمہیں میں نے کامیابی تمہیں زندگیاں دی جی اور تمہیں ہم نے گیا تو سارے سارے عالم کے انسانوں پر تمہیں ہم نے فضیلت بخشی لاتے ہیں کچھ صاحب, صاحب نہیں اور نہ پڑھ لیتے آپ کے لیے ترموں بھی کر لیتے ہیں اور ایسی میں نے عطا کیا ہم نے کہ من العالمین سارے عالم کے خانہ میں سے کسی کو نہیں عطا کی ہم نے وہ کس چیز کے نتیجے میں آتے حاصل ہوئی ان تعلیمات کے نتیجے میں حاصل ہوئی جن کو ہم یاد ہیں لے کر آئے یہ ہماری مت مسلمہ کے چودہ سو سال ایک ہو گئے رجلی تاریخ اور تیرہ سال اپنے اور شامل کریں کتنے ہو گئے چودہ سو بیالیس ہو گئی چودہ سو بیالیس سال ہمارے گزرے ہیں چودہ سو بیالیس سالہ زندگی میں تیرہ سال مقام مکرمہ کی جو ہے تو جائیداد تکالیف والی زندگی ہے اور چھٹی ہجری مزاج کا خیبر پتہ ہوا ہے چھ سال مدینہ منورہ کی انیس سال کل جو ہیں یہ مشکلات تکالیف اور پریشانی ہیں اور بیالیس میں سونیس سے کالے کتنے رہ گئے جی چودہ سو تیئیس سال کرو فر کے ساتھ کھاتے پیتے آسودہ راحت زندگی گزاری ہوتے اس میں سے گیارہ سال تو ایسے ہیں کہ غالب آدمی قوت کے طور پر وقت گزارے ہوئے اور انگریز کی حکومت کے دوران بھی صرف جو لوگ انقلابی لوگ جو خود اللہ کے رضا کے لیے سینہ سپر کر کے مقابلے کے لیے آتے تھے وہ تو تکالیف اٹھاتے تھے اور انہیں تکالیف ان کو مزہ آتا تھا ان کو لطف آتا تھا اور نام لوگ تو اس دور میں بھی آسودہ زندگی گزار رہے تھے جتنے آپ کے نوابان ہیں جو کہ انگریزوں کے ہوتے تھے ایجنٹ ہوتے تھے ان کے ایجنٹ کے پر کام کرتے تھے کو زندگی گزار رہے تھے. ایک واقعہ بڑا عجیب ہے کا کا پہلا مقدمہ انگریزوں کے دور میں بول، نوارے بہلپور کے عدالت میں لگے گئے اور ان دنوں ان نوابوں کے طریقہ کار ہوا تھا کہ یہ گرمیاں گزارنے برطانیہ جایا کرتے ایک تو موسم وہاں اچھا ہوتا تھا دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے وزارات سے پارلیمنٹ کے ممبروں وغیرہ سے ملاقاتیں جاتی تھیں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ مراحت حاصل کر لینا اپنی کچھ دربار میں اور حکومت کے پاس کچھ نہ کچھ اپنے تائید کے آلات پیدا کرتے تھے جب بادپور کا نواب گیا ہوا تھا اس نے وہاں ایک دوسرا نواب تھا کوئی حیدرآباد کا تھا کہاں تھا اس کے کہا حائرہ میں تو ایک عجیب مشکل میں پھڑا ہوا ہوں کہ میرے پاس جو عدالت ہے شریف اس میں قدینوں کے کا کیس لگا ہوا ہے اور مجھے انگریز حکومت کہتی ہے کہ اس کو فیصلہ قدینیوں کیسے میں کراؤ میں اب کیا کروں یہ تو مجھے دوسرے نواب نے میں کرتے کہ بعد جو کچھ انگریزوں کے کہنے پر کیا ہے کرتے رہو لیکن یہ مسئلہ ایمان کا ہے اس پر سودے بازی کبھی نہیں کروں غیر بس بہار کا ڈٹ گیا قادیوں کے بارے میں پہلا فیصلہ جو تو یہ ریاست بولپور کی عدالت میں ہوا ہے اور وہ بڑا جی مقدمہ تھا تو اس میں قادینیوں نے ایک کتاب کا حوالہ لکھا تھا وہ کتاب مصر جامع اظہر کے قطب خانے میں تھی ایک اور ایک نسخہ اس کا کسی دوسرے کسی بادشاہ کے پاس یا کسی نواب کے پاس اور اس کے حوالے پر انہوں نے اپنا مقدمہ اٹھائے ہوئے تھے اور اس کو عدالت میں رد کرنے کے لیے یا تو اس کتاب کو لا کر پیش کی اس کتاب کو لا کر پیش کرنا تھا اس کتاب کہاں سے لائی جائے تو مولپور کے مسلمان بڑے پریشان ہوئے کہا کیا کریں اس کے بارے میں ٹاغر نے کہا کہ دیوبند کا رابطہ دیوبند کے ساتھ رابطہ کرو تو مسئلے کو حل کریں ان کے ساتھ آپ رابطے رابطہ کیا اور کہا اب ہم کیا کریں اس کا مشکل مسئلہ ہے کہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہا کہ باپ ہی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ مسئلے حل کریں اور ان کا کوئی فکر نہ کریں مجھے بہت دیں مولپور میں آیا کہ انہوں نے آ کر جواب آپ دعویٰ دائر کیا اور اس پر انہوں نے لکھا کہ عرض یہ ہے کہ جو بھارت انہوں نے اپنے دعوی میں لکھی ہوئی ہے اپنے بیان میں جو انہوں نے بھارت لکھی ہوئی ہے اس کے انہوں نے یہ الفاظ کم کر کے لکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کتنا عرصہ پہلے وہ کتاب پڑھی تھی اور کتاب کی بھارت پوری یاد تھی پورے الفاظ کے ساتھ انہوں نے پورے الفاظ کے ساتھ عبارت لکھی کہ اصل بھارت اور کئی الفاظ نکال کر نے اپنے مقدمے کی اٹھائی ہے اصل ہے جس کو یہ غلط کہہ تو کتاب لانا نہیں ہوگی بجائے کے لیے کتاب نے جو ہے تو پہلے زمانے میں بال کھینکتے تھے نا کٹ مارتے تھے, تھے کٹ مارتے تھے بلاک بلاکنگ کرتا تھا کٹ مار دوسرے ہاتھ کھا کر بال کو سیکھے پتھر پھینک دیتے تھے تم نے بال جہن کی طرف پھینک دیا کہ آپ کتاب یہ لائیں دو مقدمہ تو نو سال کے مجھے کہا کہ وہ دوسرے نے کہا کہ اس سے ڈٹ جاؤ کہ ایمان کا مسئلہ ہے تو میں ڈٹ کیا اللہ نہیں تو یہ بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے ذکر کرتے ہیں آتے جاتے رہے ہیں ایک دن کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی وہ جس چیز کو آپ نے تیس تیس سال چالیس چالیس سال بیس بیس سال 50 پچاس،, پچاس سال گزار زندگی گزار کے میں نے پریشانیوں کو کمایا ہے وہ آپ مجھ سے کہیں کہ میں ایک بیان میں ایک تقریر میں اس کو اٹھا کر آپ سے پھینک دوں تو یہ تو نہیں ہوگا آتے جاتے رہیں گے رابطہ کریں گے ہماری اس کو لیں گے ان شاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ مسائل کو حل کر دے گا ایک دو دن کی بات نہیں کوئی بات پوچھنا آپ لوگ تو پوچھیں گے آپ نے کہا میں کے قابو میں کبھی نہ آنوں اس قابو میں کبھی نہ آنوں اور میں آپ کے پیسے کو اپنے وہ مہاک کے نظام میں ڈال کر غرق کر دے گا بینک کے نظام کو قرآن کہتے محاک کا نظام ہے الفقاف محاک جم حق اللہ اور روای اللہ تعالیٰ سود کو گٹاتا ہے سڑکیں کو بڑھاتا ہے سنت رتر میں ملازمت پر آیا ہوں سنت رتر میں سونا پانچ سو روپئے تو لو جس آدمی سے لے کر پانچ سو روپئے اس نظام میں رکھے ہیں جی بی فنڈ کی شکل میں اس پر سود لگاتے لگاتے آج کوئی اکاؤنٹس والا نہیں ہے کہ جو بتایا کہ اضافہ کس رشوں سے ہوا کرتا ہے ہر سال جو اس پر اضافہ لگاتے سالانہ کرتے کرتے آج ترہتر سے لے کر تراسی ترن میں پینتیس سال ہو گئے نا کتنا بنا ہوگا پانچ سو کا بہت زیادہ ہوا دس ہزار بن گیا ہوگا ان کے سارے بونر کے وہ لگتے لگتے لگتے وہ سونا کتنا ہو گیا اٹھائیس ہزار روپئے تو میرے پانچ سو کو دونوں نے عملی طور پر سکسٹی کم کیا اپنے پاس تک نہیں ہمارے ایک دفعہ ہمارے خبر میڈیکل کالج میں ہماری تنخواہوں کا کیش چل رہا تھا تو وہ فیصلہ ہوا اس پندرہ پندرہ ہزار ایک آدمی کو ملے تمہارا ایک ڈاکٹر صاحب تھا بڑا سمجھدار قسم کا خان تھا اس کو چمٹ گئے انشورنس والے اور اس کی لائف انشورنس کرا دی وہ کوئی روپے پہلا ہزار روپئے لیا پھر کچھ طریقہ کار تھا بارہ سے پندرہ ہزار روپئے اس وہ دوسرا ہمارا ایک زبانہ تھا ڈاکٹر صاحب تھا اسے پندرہ ہزار کی تین کنال زمین لے لی یا بورڈ کی طرف جائیں تو پل سے پہلے ایک پمپ آتا ہے پیٹرول کا اس کے پاس بائیں جاتے ہوئے بائیں طرف کو. تین کنال زمین لے لی پندرہ ہزار خیروں گزرتے گئے یہ ان کا کوئی واقعہ ہوا تھا کہیں سن, سن کوئی پینسٹھ کے قریب چونسٹھ پینسٹھ کے قریب انہوں نے کیا تھا اکتر میں سپوت ڈھاکہ ہو گیا اکتر میں سپوت ڈھاکہ ہو گیا روپئے کی قیمت جو تھی وہ ساڑھے سات آنے ہو گئی روپئے کی قیمت فوراً جو تھی وہ اس میں آیا ففٹی سے کتنا بنے گا اس کا 52% ٹو کمی آئی کی قیمت جب کمی آئی تو وہ میں وہ انشورنس والا آدمی آیا پالیسی کے پیسے لینے کے لیے تھوڑا بہت جو سے اس ساتھ جو لڑائی کی اسے جو برا بھلا کہا کہ و غرق پر کوا چاہی. ماں پیسہ ڈبا کھڑا اور ڈاکٹر صاحب کی زمین جو تھی وہ پندرہ ہزار کی اس نے خریدی تھی تین کنار وہ پندرہ لاکھ کی ہو گئی دا ملا دے لاسٹ بندے خا نا آ سو کی آج زیادہ روزی آج نوجی تم لگ آخر تو آخرا نوج بلہ خدایا نہ خولا سے بندوبست کو خدایا بس نوجود بلا سے کہ ہمارا کیا بندوبست کرے گا ایک دفعہ انشورنس والے میرے پاس آئے ایک لڑکی اور ایک لڑکا لڑکا, لڑکا, لڑکا نیا بھرتی کیا اسے او لڑکی پرانی تھی تو اس کو لانچ کر رہی تھی اس کو چلا رہی تھی کہ اپنے وہ پروگرام کیا کرے تو میں ایسے میڈیکل والوں میں ذرا نرم قسم کے آدمی مشہور ہوں کہ میرے پاس میڈیکل ریپ جب بھی آتے اس زمانے میں اس طرح خطرے کری تھا ڈاکٹروں نے رشوت لینا نہیں شروع کی تھی رشوت نہیں لے کر ابھی تو آ کر ڈاکٹر کو ایک لاکھ روپیہ ٹکرا کر اس کو میڈیکل ریپ غلام بنا لیتے ہیں یہ اس کے آگے سسٹینڈ کرتے ہیں کہ دائیں ہمارے وقت میں ایسا کہ دوائی آ کر بڑے دیتے تھے ہماری ہے اس کو آپ ٹرائی کریں جی. اور اچھی آپ کو ثابت ہو جیسے آپ لکھا کریں بس اتنا ہوتا تھا تو اس میں ڈاکٹر بڑے نخرے کرتے تھے ان کو بڑے ڈانڈ ڈبڑ کر لیتے تھے تو میں نے کہا ایک مسلمان بھائی آیا ہے اس کی اپنی دوائی کو تعارف کرنے کا حق ہے کہ میں اس کو بٹھاؤں چائے پانی کچھ نہیں اس کی بات کو سن تو میرے پاس بڑے شوق سے آتے تھے تو اس میں وہ اداروں ایک تعارف ہوئے ہوئے تو وہ لڑکی اس کو لے کر آئی بڑے انہوں نے بٹھایا بات کی میں جو کا حق تھا وہ تو میں نے ان کو کیا بغت کی بات نہیں سنی بڑے خوش ہو گئے تو میں نے کہا بسار چلو اگر آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تو ڈاکے وغیرہ چوری ڈاکے سے اچھا ہے کہیں یہی کروس تو لڑکی کو بڑا سوچ ہوا کہ اچھا مجھے چورے ڈاکی چوری ڈاکے والی وہ کر رہے ہیں میں کہا ساری اگر آپ نے یہ بات نہیں کی ہوتی نہ کہی ہوتی تو بہت اچھا ہوا ہوتا میں کہ, کہ کیا کروں مجھے خیال نہیں ہوا ورنہ اس کو میں کسی اور اچھے پیرائے میں کہتا آپ کو دل نہ دکھتا لگتا وہ کہ میں نے سامنے پتا <laughs> اس میں کو سے پہلے دوسرے میرا تھا اس نے کہا کہ میں تو میرا حالیہ فاقے ہوں فلاح ہو رہا ہوں انشورنس کا حجاب ہے مجھ سے کہتے ہیں یا سوال کرو گے یا چوری کرو گے یا ہمارا ہماری جا, جاب کرو تو انہوں نے اس کے لیے ختو بنایا ہوا <laughs> <laughs> کہ چوری سے سوال سے یہ نوکری کرنے کے لیے یعنی <laughs> وہ بہتر ہے منا ظالم پولا صاحب اس پر تحقیق کرے تو سارے مانے سے سوال کرنا زیادہ بہتر ہوگا جی ہاں جی سوال زیادہ بہتر ہے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 يا إلهها إلا الله يا إلهها إلا الله يا إلا الله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 دارها في الله دارها في الله دارها في الله دارها في الله الله دارها الا الله دارها الا الله دارها الا الله دارناها ان الله دارناها ان الله دارناها ان الله دارناها ان الله الله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 يا لها في الله يا لها في الله يا لها في الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم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 إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ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 Ilallah Ilallah گا گا کہ گندا ایک گندا ایک گندا ایک گندا ایک گندا أنطق أنطق أنطق أنطق من الله من الله الله, الله پہلام میں شاہ جیسا ہاں منزہ والا <سؤال> منزم اللہ منظام